ادب ابنرجیم اللہ الحمد للّہ رب الرحمٰن الرحیم وصلۃ علیٰ سید ابنصلیم امامدین فوتمنبین سید نبلان محمدمعلیٰ علیہ وََََََََصحاب اجمعى قرآن مجید میں بھی اور احادیث مبارکہ میں بھی بے تحاشا جگہوں پر ہمیں صبر کا حکم دیا ہے. لیکن صبر کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر حکم دیا کہ اے ایمان والو صبر کرو دشمن کے مقابلے پہ ڈٹے رہو ویسے تو یہ آیت جو ہے عام طور پہ جہاد اور قتال کے پس منظر میں بیان کی جاتی ہے لیکن ذہن میں رکھیں کہ جب ہم دشمن کی بات کرتے ہیں تو اس میں جہاد اکبر بھی آتا ہے ہمارے نفس ہمارا دشمن ہے شیطان ہمارا دشمن ہے تاؤتی قوتیں ہماری دشمن ہیں وہ بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے واضح طور پہ قرآن مجید میں فرمایا کہ ضرور بضرور ہم تم کو آزمائیں گے کبھی خوف کبھی بھوک کبھی مال کبھی جان اور کبھی پھلوں کی کمی کے ساتھ اور صبر کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آئند میں خوشخبری دی ہے پھر قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا یہ ذہن میں رکھیں کہ بے شک احادیث مبارکہ میں ہمیں بہت سے معاملات میں تعالیٰ جب سلا عطا فرماتا ہے تو وہ بے حساب عطا فرماتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ایک بہت بڑے محقق عالم دین جب ان کا انتقال ہو گیا اور لوگ جوگ در درجو اور بے تحاشا تعزیت کے لیے آنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ جب بات ہم کرتے ہیں ان کے بارے میں تو ان کے جو شاگرد ہیں ان میں سے جس کی وہ بات سن کر طبیعت زیادہ بگڑنے لگتی ہے وہ فوراً اٹھ کے نفل پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ بات کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم تعزیت کے لیے آئے ہیں ہم آپ سے آپ کے استاد محترم جو بہت بڑے عالم دین بھی تھے ان کے مثال مبارک کے بارے میں گفتگو کرنے آئے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں ان کے تعلیمات کے بارے میں ان کی محنت کے بارے میں ان کی تبلیغ کے بارے میں اور آپ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو اٹھ کے نسلیں پڑھنا شروع کر دیتے تو کسی شاگرد نے بڑا خوبصورت جواب دیا یہی قرآن کی آیت بیان کر کے کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو تو چونکہ یہ جو ہمارے استاد محترم مثال مبارک ہو گیا یہ ہمارے استاد محترم ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور ہمیں شدید رنج اور غم ہے وہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالق نے اگر دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ کے پاس واپس میں اس میں ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور ظاہر فرائض و واجبات کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا نماز ہو وہ نوافل ہی ہے نفلی نماز ہے تو ہمارے یہاں جو یہ جو طریقہ ہے کہ آ گئے اور آ کے تعزیت کی ہے تعزیت کرنی چاہیے لیکن اس کے جواب میں لوگ رو رہے ہیں دھاڑے مار رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نفل پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون سے بھر دے گا آپ کے نفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اگر آپ ایسال ثواب کو مانتے ہیں تو وہی نفل جو آپ نے پڑھا ہے وہ جو فوت ہو گیا اس کو آپ عیسالِ ثواب کر دیں اس کا بھی بھلا ہوگا آپ کا بھی بھلا ہوگا آپ کے ہمارے رونے دھونے سے تو اس کا بھلا ہونے سے رہا ٹھیک ہے قدرتی طور پہ انسان کو رونا آتا ہے نفل پڑھتے ہوئے بے شک روتے رہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ ہے کہ عبادت بھی ہو جائے گی اور اللہ نے جو قرآن مجید میں ہمیں حکم دیا ہے اس حکم پر عمل بھی ہو جائے گا پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے حتیٰ کہ ہم ظاہر کرتے تم میں سے مجاہدین کو اور صبر کرنے والے کو اب یہاں پہ پھر وہی بات ہے کہ مجاہدین کا مطلب صرف کتاب نہیں ہے مجاہدین میں نفس سے لڑنے والا مجاہدین میں معاشرے کی برائیوں سے لڑنے والا مجاہدین میں تبلیغ کرنے والا مجاہدین میں ہم یہ جو ہر جمعے کو آپ اکثر گفتگو کرتے ہیں یہ بھی جہاد ہے ایک طرح اگر آپ میں سے کوئی ایک بھی کسی کے دل میں ہماری بات گھر کر جائے اور وہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کم از کم کرے سچے دل کے ساتھ تو آپ کا بھی بھلا ہے اور ہمارا بھی بھلا ہے یہ بھی جہاد ہے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا صبر کرو اور تمہارا صبر جو ہے وہ اللہ ہی کی توفیق سے اب یہاں پہ کا کا مطلب اور اس کا موقع سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے فرض کریں کہ کچھ بہت ظالم شخص ہے اس نے کوئی ظلم کیا مظلوم جو ہے خوب روتا ہوتا ہے اس کو بد دعائیں دیتا ہے بدزبانی کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اچھا میں نے صبر کیا یہ صبر نہیں ہوتا اور اس کو صبر کے طور پہ اللہ کے ہاں کوئی قبولیت نہیں ہے کیونکہ حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہماری ام المومنی نائش رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبر ہوتا ہے وہ پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے یہ نہیں کہ اپنی بھڑا ساری نکال لی اور اس کے بعد کہہ دیا کہ اچھا جناب چونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا تو اس لیے میں نے صبر کر لیا یہ صبر بطور صبر اللہ کے یہاں اس کو کوئی قبولیت نہیں ہے اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی فرمایا کہ صبر جو ہے وہ پہلے صدمہ کے وقت ہوتا ہے So, جس وقت صدمہ ہوا اسی وقت اگر ہم نے کہا کہ بھئی یہ نقصان اگر ہوا ہے اللہ کی دی ہوئی بات تھی اللہ کے پاس واپس یہ معاملہ چلا گیا ہم نے صبر کیا یا اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے یا اللہ ہم تجھ سے رجوع کر دیں یہ صبر ہوگا لیکن اگر ہم پہلے خوب بڑاس نکالیں برا بھلا کہیں بد زبانی کریں بدتمیزی کریں اور بد دعائیں دیں اور پھر کہیں اچھا جب ہم نے صبر کیا ہم نے بالکل صبر نہیں کیا یہ بات غلط ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے فرمایا کہ پاکیزگی اور طہارت ایمان کا حصہ ہے اب یہ بھی سمجھ لیجیے آئیے ذرا ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا ہم کو بھی اتفاق ہوا گھر سے ایک موٹر سائیکل چلی آ رہی ہے چل چل چلتے راستے میں ہاتھ سے کچرے کا جو لفافہ ہے وہ سڑک کے کنارے پھینک کر چلے گئے ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ جن سے بدبو کے دھماکے اٹھ رہے ہوتے ہیں حدیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے اور آپ کے لباس سے اس کا نشان واضح ہونا چاہیے ہاں اصراف سے منع کیا گیا ہے اور ایسا کام کرنے سے منع کیا گیا ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو لیکن کم از کم صاف لباس غسل کرنا نہانا دھونا اپنے جسم سے کوشش کرنا کہ بدبو کے بھبا کے نہ آئے کسی کے ساتھ بیٹھے تو اس کو تکلیف نہ ہو کیونکہ دین صفائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی کو تو نصف ایمان کہا گیا ہے تو پاکیزی اور تہارت ایمان کا حصہ ہے اور جو الحمدللہ ہے یہ جو قلم ہے الحمدللہ یہ میزان عمل کو بھر دیتا ہے اور سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ میزان کو بھر دیتے ہیں جو لفظ آیا اس کا خاص مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے یہ سارا خلا بھرا جاتا ہے اتنی زبردست قسم کے کلمات اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو حمد ہے اس کو اگر ہم اپنا لیں تو اتنا اس کا جو ہے وہ ثواب ہے اور اتنا وزن ہے پھر آپ نے فرمایا کہ نماز نور ہے صدقہ کا دلیل ہے صبر روشنی ہے اور قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اگر وہائن قرآن کے مطابق ہے تو قرآن ہمارے حق میں حجت بن جائے گا قبر میں بھی اور روزہ آخرت میں بھی اور اگر ہم وہ عمل کرتے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے یہی قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے گا اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نے چونکہ ہمارے علم میں ایک بات نہیں ہے اس لیے ہم پہ اس, اس کا حساب نہیں ہے یا اس کا سوال نہیں ہے تو ذہن میں رکھیں جب آپ سے کہا جائے کہ یہ معاملہ ایسا کیوں ہوا جبکہ کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا اور اگر آپ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ کیوں نہیں پتا تھا آپ کے ارد گرد علم پھیلا ہوا تھا آپ کے ارد گرد علما موجود تھے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ موجود تھے جو آپ کی رہنمائی کر سکتے تھے پھر آپ نے ان سے رہنمائی حاصل کیوں نہیں کی اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اس میں بھی آپ ہی کا قصور ہے کیونکہ جب کہا گیا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے یہ علم کون سا علم ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیاوی دنیاوی معاملات معاملات کا بھی علم ہے ہم دنیاوی معاملات کو فنون میں شمار کرتے ہیں علوم میں شمار نہیں کرتے ہیں فنون کی ضرورت ہے کیونکہ اس دنیا میں ہم نے رہنا ہے یہاں پہ اس دنیا میں رہنے کے لیے ہمیں فنون چاہیے آپ کو پڑھنا پڑے گا یونیورسٹی سے ڈگریاں دینی پڑیں گی نوکریاں کرنی پڑیں گی لیکن یہ فنون ہے علوم کون سے ہیں وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا راستہ دے۔ اگر کوئی ایسا علم ہے جو آپ کو اس راستے پہ نہیں چلا سکتا وہ خلاف نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علوم جو ہے ان کو بھی حاصل نہ کیا جائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا فرمایا کہ مومن کا سارا معاملہ بڑا عجیب ہے اس کے تمام کام اس کے لیے خیر ہے. مومن کے تمام خیر مومن اور کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے ہم ہر عمل جو کرتے ہیں وہ ہمارے لیے عبادت بن سکتا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ خاص طور پہ علیحدہ سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بیٹھا جائے وہ بھی کرنا چاہیے لیکن ہم چاہیں تو اپنی زندگی کا ہر لمحہ عبادت بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا ہر کام ہمارے لیے خیر ہے مومن کے سوا کسی کو یہ چیز حاصل نہیں ہے کس طریقے سے اگر اس کو خوشحالی میسر آئے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اگر اس کو تنگ دستی آ جائے تو وہ صبر اختیار کرتا ہے خوشحالی میں شکر کرنا ہمارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت بنا دیتا ہے اور تنگ دستی میں صبر کرنا ہمارا ایک ایک لمحہ عبادت بنا دیتا ہے تو یہ اسلام ہی کا اعجاز ہے اور یہ مسلمان ہی کو یہ ایک شرف حاصل ہے کہ وہ اپنی زندگی کو عبادت کے طور پہ گزار سکتا ہے ایک ایک لمحہ یہ سوچ کے جب بھی کوئی کام کرے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں کیا وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے اصولوں سے ٹکراتا تو نہیں ہے اگر وہ نہ ٹکرائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت کے پاس سے ہٹ کہ جاؤ تمہیں میری مصیبت نہیں پہنچی ہے نہ تم اس کو جانتے ہو اس نے نہیں پہچانا اس کو نہیں پتا چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس طریقے اس اس سے کیسے بولا تو جب اس کو بتایا گیا کہ جس سے تو اس نے پھر کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صبر وہی ہے جو تکلیف کے آغاز میں کیا جائے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دو ہادی پیش کی اور مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ جس قبر پر رو رہی تھی وہ قبر اس کے اپنے بچے کی قبر تھی اب ایک ماں کے لیے اپنے بچے کا بچھڑ جانا ظاہر ہے انتہائی تکلیف معاملہ ہے اس پہ رونے میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صبر کیا جائے نماز پڑھی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر کو قبول فرمائے اور اس کے مطابق آپ کے ناما مال کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کے لیے جس کی دنیا میں سب سے زیادہ محبوب چیز میں لے لوں اور پھر وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اتنی اہمیت ہے صبر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون کے بارے میں یا وباؤں کے بارے میں ایک سوال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب تھا جس پر اللہ چاہتا ہے اس کو مسلط کر دیتا تھا لیکن اللہ نے اس کو ایمان والوں کے لیے رحمت بنا دیا جو مومن تعاون میں مبتلا ہو وہ اپنے شہر میں ثواب اور صبر کے ساتھ ٹھہرا رہے اسی لیے آج کل تو سائنس کہتی ہے نا کہ جہاں ببا ہے وہاں سے لوگ باہر نہ جائیں اور جو باہر کے لوگ ہیں وہ اس علاقے میں نہ آئیں ہمیں تو ہماری حدیث میں موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ صبر اور ثواب سے وہیں بیٹھا رہے اور وہ جانتا ہو کہ اس کو وہی پہنچے گا جو اس کے نصیب میں لکھا ہے اس کو شہید کے برابر ثواب حاصل ہوگا اب ہمارے یہاں ایک عجیب معاملہ ہے مثب مثال کے طور پر کسی بڑی شدید قسم کی وبا سے کوئی مر جائے تو ہم سمجھتے ہیں شاید اس نے بڑے کوئی گناہ کیے ہوں گے ساری عمر اس لیے اتنی ازیت اتنی تکلیف سے مرا یا اس کو آخری وقت میں تو تکلیف ہم نے دیکھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس کے بارے میں ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ تو بڑا کوئی شاید بدکار تھا اللہ یا کوئی بہت گناہ گار تھا استغفر اللہ اس لیے اتنی تکلیف سے مرا اگر نیک پرہیز گار ہوتا تو بڑے آرام سے اس کی روح نکل جاتی یہ غلط ہے بے تحاشا صحاب اکرم اللہ اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ تعاون کی بیماری سے آپ کا مثال ہوا اور وہ بیماری بھی وہ عام تعاون والی نہیں تھی جسم پر پھوڑے نکلتے تھے اور وہ پھوڑے بڑے عزیتناک اور بڑے تکلیف دہ ہوتے تھے لیکن وہ کون ہیں وہ ایک صحابی ہیں ایک عظیم ہستی ہیں آج کے دور میں کسی کو اس طرح کی بیماری ہو اس سے فوت ہو جائے تو ہماری زبانیں کھل جاتی ہیں اس کے خلاف یہ ذہن میں رکھیں کہ اس طرح سخت وباؤں میں اگر وہ شخص سچا مسلمان ہے اگر وہ شخص جو ہے وہ سچا مومن ہے تو اس کو شہید کے بارے پر ثواب حاصل ہوتا ہے ہمیں اپنی زبانوں کو ذرا قابو میں رکھنا چاہیے کہیں یہ نہ ہو کہ ہم اللہ اللہ, رسول اللہ کے رسول صلی کے فرامین اور احکامات کے خلاف ورزی کر بیٹھیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات ابر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فرمائی کہ کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی آپ ذرا اندازہ کریں تھکاوٹ بیماری کوئی غم کوئی رنج کوئی دکھ کوئی تکلیف اگر ہمیں پہنچتی ہے یہاں تک کہ آپ کا فرمانا ہے اگر کانٹا بھی ہمیں چکتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ ہماری کوتاحیاں معاف فرماتا ہے یہ چیزیں مومن اور مسلمان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہیں. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہو تو بندہ کہے گا جی میں اب دوا نہیں کروں گا میں علاج نہیں کراؤں گا یہ بھی غلط ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی علاج کیا ہے صحابہ اللہ مجمعین کو علاج تجویز کیے ہیں دوائیں بتائی ہیں اور کبھی یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے علاج نہیں کرنا علاج ہمیں کرنا ہے علاج کرنا بھی سنت ہے لیکن اس پر اگر شفا میں دیر ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کو ہمارا ہمارے درجات کی بلندی مطلوب ہے ہمارے جو گناہ اور کالے کرتوت ہمارے ساتھ چپکے ہوئے ہیں ان کو جھاڑنا مقصود ہے عبداللہ بن مسودرد اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کو بخار تھا میں نے ارزیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سخت بخار ہے آپ نے کہا ہاں، مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم میں سے دو آدمیوں کو ہوتا ہے اللہ میں نے ارزیا یہ اس لیے ہے کہ آپ کو عجبی تو دو ملتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں اسی طرح ہے جس مسلمان کو کوئی کانٹا یا اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف پہنچتی ہے اللہ اس سے اس کا گناہ مٹا دیتا ہے اس کے گناہ اس سے اس طرح گرتے ہیں جس طرح درخت سے پتے گرتے ہیں ابو رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے مسلمان کی تکلیف جو ہے اس کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس کو اس کے سلے میں اس کے جواب میں کسی قسم کی بد جو ہمارے ہاں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں استخر اللہ استخر اللہ میرے ساتھ یہ کہ وہ استخر اللہ اللہ کو میں ہی سمجھتے ہیں اس طرح کی بہت سی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں ایک حدیث میں آیا صحابی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ انہوں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم نے شکایت کی جب آپ بیت اللہ کے سائی میں ایک چادر کا تکیا بنا کر ٹیک لگائے ہوئے تھے ہم نے ارز کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں فرماتے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ نے کہا تم میں سے پہلے لوگوں کو آپ ذرا غور فرمائیے زمین میں گڑھا کھود کر اس میں گاڑ دیا جاتا آرا لے کے ان کے سر پر رکھ کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا لوہے کی کنگیوں سے ان کے گوشت اور ہڈیوں کے اوپر حصوں کو چھین دیا جاتا مگر یہ تمام تکلیف ان کو دین سے نہیں روک سکتی تھی واللہ اللہ اس دین کو ضرور غالب فرمائے گا یہاں تک کہ ایک سوار سنا سے حضر موت تک اکیلا سفر کرے گا اور اسے اللہ کے بعد کسی کا ڈر نہیں ہوگا یہاں تک کہ نہ بھیڑیے کا ڈر ہوگا کہ وہ اس کی بکریوں کو, کو نقصان پہنچا دے لیکن تم جلدی سے کام لیتے ہو اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ چادر سے ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ہمیں مشرقین کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں پہنچ رہی تھیں تو تب صحابہ نے یہ درخواست کی تو اس کے جواب میں حسر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ جلدی سے کام لے تھے حضرت النصر رضی اللہ تعالیٰ عمراتے حسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی گناہ کی سزا جلدی دے دیتا ہے ایک چیز ذہن میں رکھیں دنیا میں جو سزا ملتی ہے وہ آخرت میں ملنے والی سزا کے مقابلے پہ ہلکی ہوتی ہے تو اگر ہم کہیں یہاں سزا نہ ملے آخرت میں مل جائے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دنیا میں ہی ہمیں گناہ کی ہماری سزا جلد دے دیتا ہے اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب کسی اپنے بندے کے ساتھ اللہ بھلائی کرتا ہے برائی کا ارادہ کرتا ہے تو گناہ کے باوجود وہ سزا کو دنیا میں روک لیتا ہے کیونکہ دنیا کی سزا ہلکی ہے وہاں کی سزا جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری ہے تاکہ پوری سزا قیامت کے دن مل جائے اللہ مصیبت میں, میں ڈال دیتا ہے اور جو اس پر راضی ہو جاتا ہے اس کے لیے رضا ہے اور جو ناراض ہو جاتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے اور حدیث میں آیا ہے صلی اللہ وسلم نے فرمایا وہ مضبوط وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے مضبوط تو وہ ہے جو اپنے آپ پر غصہ کے وقت کب ہو پائے سابی کہتے ہیں میں حسم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا دو آدمی آپس میں گالم گلوج کر رہے تھے ایک کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اس کی رنگیں پھولی ہوئی تھی اتنا غصے میں تھا حزم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسی بات جانتا ہوں اگر یہ اس کو کہلے تو اس کا غصہ فوراً ختم ہو جائے گا اور وہ اگر یہ کہلے الشیطان لے تو اس کا غصہ ختم ہو جائے گا لوگوں نے اسے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو شیطان مرد صلی اللہ کی پناہ طلب کر لے یہ بھی ایک ذہن میں رکھ لی جب آپ کو بہت زیادہ غصہ آئے تو آپ آرود باللہ من شعیط الرجیم پڑھنا شروع کر دیں کھڑے ہیں تو آپ بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں تو آپ لیٹ جائیں اور یہ پڑھنا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس غصے سے نجات دلا دے گا ذب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو غصے کو پی لیتا ہے باوجود اس کے کہ اس کو نافذ کرنے کی قدرت رکھتا ہو یعنی وہ بدلہ لے سکتا ہے آگے سے کچھ کہہ سکتا ہے یا حملہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تمام انسانوں کے سامنے بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ وہ پورے عین میں سے جس کو چاہے اپنی مرضی سے چھوڑیں حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے حسر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا مجھے اب مزید فرمائیں تو حسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کیا کرو اور اس نے دوبارہ یہی درخواست کی تو آپ نے دوبارہ یہی کہا کہ غصہ مت کیا اتنی اہمیت ہے صبر کی اور غصے پہ قابو پانے کی حضرت وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن مرد اور عورت کی جان اولاد مال ان چیزوں پہ آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ اللہ تک سے وہ جا ملتا ہے اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ چیزیں جو ہے سمجھے کہ یہ چیزیں جو ہے یہ اصل میں گناہوں کو جھاڑ رہی ہوتی ہیں ہم لوگوں کو صاف کر رہی ہوتی ہے ہمیں پاک کر رہی ہوتی ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم تکلیف میں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ضروری ہے کہ کوئی تکلیف میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھو جو پتہ نہیں کتنا اس نے غلطیاں کوتاحیاں گناہ کی ہیں اللہ کی طرف سے اس پہ کوئی سزا آئی ہوئی ہے اس کو کوئی کسی قسم کی اس پہ عذاب آیا ہوا ہے اس قسم کی باتوں سے ہمیں جو ہے وہ بچنا چاہیے ایک اور اہم نقطہ ذہن میں رکھیں حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار دشمن کے ساتھ کتال کا معاملہ تھا لڑائی کے لیے وہاں پہ سب جہاد اس کا بھی اصول اب یہاں پہ آ گیا یہ دشمن سے مقابلے کی تمنا نہ کرو اللہ سے آفیت مانگو جب دشمن سے سامنا ہو تب جمے رہو اور یقین کر لو کہ جنت تلواروں کے سائکے نیچے है یعنی جب سامنا ہو جائے خود سے یہ کام نہیں کرنا پھر آپ نے ایک دعا بھی فرمائی اور اس دعا کا جو ہے ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے اللہ کتاب کے اتارنے والے بادنوں کے دوڑانے والے اور جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے مختلف گروہوں کو شکست دینے والے ان کافروں کو شکست دے دے اور ان کے مقابلہ میں ہماری مدد فرما صبر کے معاملے میں ایک بات بڑی واضح ہم نے شروع میں عرض کر دی کہ صبر جو ہے وہ ہے جو مشکل کے آغاز میں ہے ذہن میں رکھیں کہ اس کے تین ارکان ہمارے محققین نے بیان کیے ہیں ایک تو ہے مصیبت پر صبر کرنا جب انسان مصیبت پر واقعی صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ تین چیزوں سے نوازتا ہے ایک اس کے دل کو یکسوئی حاصل ہو جاتی ہے اس کے بعد جو علم ہے اس کے اندر باریک بینی حاصل ہو جاتی ہے اس کو نور فراست حاصل ہو جاتا ہے صبر کے بغیر نور فراست حاصل نہیں ہوتا ایک آدمی صابر نہ ہو اور وظیفوں میں وظیفے کرتا رہے اور سمجھے کہ مجھے نور فراست حاصل ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا دوسرا جو صبر کے معاملے میں رکم ہے وہ ہے گناہ گاری پائی ہم کوتاہی ہوئی گناہ گاری ہوئی اس پہ ہم نے اللہ سے خوف آیا اس خوف کی وجہ سے ہم جو صبر کرتے ہیں اس سے بھی تین چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نواز دیتا ہے تین چیزوں سے ہمارے قلوب کو الہام سے نوازتا ہے ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور پاکیزگی کا نورتا فرماتا ہے اور پھر اسی طرح جو اطاط ہے اس پر صبر ہے وہ امید کے ساتھ کیا جاتا ہے پہلا صبر محبت کے ساتھ تھا دوسرا صبر خوف کے ساتھ تھا اور تیسرا صبر جو ہے وہ امید کے ساتھ ہے اس کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ میں تین چیزوں سے نوازتا ہے آفتے ٹلنے لگتی ہیں روزی رزق بالکل غیر متوقع طور پہ ہمارے پاس آنا شروع ہو جاتا ہے اور نیکیوں کی طرف ہمارا رجحان پڑھنا شروع کر جاتا ہے تو ذہن میں رکھیں کہ ہم لوگوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم جو معاملات دیکھتے ہیں تو ان معاملات میں اکثر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ جناب فلاں چیز کے لیے فلاں وظیفہ فلاں چیز کے لیے فلاں وظیفہ یہ بات ٹھیک ہے ہم اس بات سے انکار نہیں کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے بھی اور بے تحاشا علیہ کرام علماء کرام آئمہ محدثین محتفین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مختلف معاملات پہ مختلف چیزیں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے جو ہے وہ سہولت کے ساتھ نکل جانے کی جو ہے وہ ہمت دیتے حوصلہ دیتے لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہم نے اس خاص مقصد کے لیے کی ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا, کیا؟ فرائض واجبات کرنے کرنے کے, کے لیے کیا ہے یہ چیزیں تو چلتی ہی رہتی ہیں ان کے ساتھ ان چیزوں پہ اگر توجہ ہماری نہیں تو پھر ہمارا جو سفر ہے مسلمین کے درجے سے مومنین کے درجے تک کے کے درجے سے محسنین کے درجے سے تک وہ پھر یہ نہ ہو کہ مسلمین کے درجے سے آگے ہی نہ بڑھ پائیں اور روز قیامت ہمیں پتا چلے کہ محسنین تو بہت دور کی بات ہے ہم تو مومنین کے درجے تک بھی نہیں پہنچ اللہ تعالیٰ توفیق فہمائے